اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا عنك وزرك اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے اللہ ری و جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی اور ہم نے تمہارے خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے فَإنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ وَإِلَى رَبِّكَ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ